معنی ہے کہ اس مدہ السلامalities اس مدہشنہ سے مجھے لیئے booster شاندbr پر ایک برو ş فيو کے اپراون لیجی سیڈش دورstanden ایک ہے maeر مدہش انگیں ہے اس مرد趸 کا سلج کرttے قoro جانس انگیں سلجہ مجھے لiv lados سا時間 hi رحب drawn جانس کچہ سلجھ different جانس کچھ راحل پر جانس Yes جانس کچھ راحل پر ایک ب transm motiv یہ آتی نکم ہے بری سارا جانس سا ہے بات got بولن <سؤال> ڈے <سؤال> <سؤال> <سؤال> روایت پڑھی تھی منازا میں اسی روایت کیا کہ جہاں لفظ موجود ہے رسول اللہ وسلم نے کچھ ہی گرا کی منازعات بک مطابق تاریخ سے منازع ہو ہی ہے جے مفت بھی اچھی جی پڑے جے بھی جی مفت کی اچھی نہیں پڑھتا دونوں ضروری ہے منازر ضروری ہے اور پچھلی روایت ایک بندے نے آخر ایک بند نے آخیا ہوں آپ ہی روایت چوکیا بندے نے آخر مولا نا اس روایت کی سڑت ہے تو پیش نہیں کی میں اس روایت کوئی نہیں پڑی اور پھر اس روایت, مطلب ہاں روایت لوگ دس باری پڑھو بھی باری پڑھو اس روایت پڑھ کے فاطہ کا لفظ کرے پڑھیا جیسا کہ پتا نہیں کی، میں نہیں سمجھا تھا کہ میرے سے کدا لا کرو جی پہ سورت خاطہ پیچھے سورت خاطہ نہ پڑے پڑے جاتی ہوئے گی اور میں کسی ایک بندے ایک دو بند پاک نہیں ہو جاتا میں بات بڑے ادب کے اللہ لڑکے اپنے باپتے ہیں اظہار کر دیا میں اسی طرح ہی میں فرمایا حضرت سے الحدیث اور دیکھو مندرم کسی اصول حدیث میں دیکھو سرمایا اصول کیمامت ہو من ثبتت ہو وہ کسر مال ہو وہ مز ہو جائے ین و انثال <سؤال> له على تواف او غیرہ ہی فیننا تو ال الجری ہے جی جڑا ادمی امام ہوئے ایک جڑا امام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوتا فرمایا ایسے ادمی جتے بندہ جڑا کرے لا نلف تو ال الجری ہے ہا ادی ودی جرات تے کوئی توجہ نہیں کران گے قاعده فل جری بتا دی سبنم اور اپ یہ میرے خیال چلو مولانا ابدل فرمے ہیں کہ آرام عبد الرحمان جدو یہ مسئلہ آتا ہے کہ بچبلا سورت فاجا کی آیت ہے یا نہیں تو ادو تم چڑھ کے تو قبول کر لیں ٹھیک آئے بناتے اور اپنے عقیدت ہے، سے جس کے میں, میں کسی ایک بندے نے محاذرت کی بنا سے یا کسے بناتے ہوئے تاثر کی بنا سے بات کہی ہوگی تو نہیں آخیا جائے گا حضرت امام رحمت اللہ تو حضرت امام امام امام امام ام نے دے بہت بڑے امام ابونی فارمت اللہ کی باوجود امام ابو امام, امام, امام, امام نے ہو مسلم اللہ مسلم شریفرا بھی ہاں حضرت ابو حرانا پہلا حل دینا قسمت نے نے کوئی تبدیلی کیا نہیں پڑھنی حضرت ابو روایت جناب سباً میں یہ کر کے سے تو محفوظ نہیں بلکہ ابو اے اے اے اے اے اے اے اے کوئی لفظ ابو ابو کتاب لے کے. او دا دا مطلب سورت فاتحہ نہ پڑھو یا جڑا نہیں پڑھتا بھی نماز ہو جائے گی والا نہ میں جتھے وچ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہوے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی روایت دے وچ حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے جڑا بندا ہے امام پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا جڑا بندا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اودی نماز نہیں تے نے ایک بندا پوچھتا جی ابھی امام دے مغلط ہوئی ہے تے تانی فرمایا کراب ہاپن سے کہ انی احیانن ابو نور ولاد امامو عبدالرحمن ایسا بندہ ہے اونو بلا دیتا <متحدث> الاوال عالم سوچا کام تی نا اے گنگا ماہر ایو بڑی شدھی ہو جندا ہے ملا نا اے ودییاں رواجاں جیہے نے انہاں نوں پیٹھ نہ کرو میں سیدھی دے نال پیش کیتی اور الا دین عبد نے بتالے تو فرمایا دیکھو کہ امام کلام اندر فرماندے نے کہتا ہے کہندے حدیث بیان حدیثہ لے کر ہو جے حال و فترت تا سبین یذکرون الحدیث صحیح ہے کہ تو نہیں غیر اپنے دے موافق نہیں. سے چھٹے ان فرمایا ایٹے بٹے بندے جہن امام مالک ہوگام اپنے درائن ہوگام سفیان ہونایت اپنے مذہب کے مخالف ہونے دی دینا مولانا اے بھی اپنی نہیں عامہیم لکھنوی نے لوگ اپنے مذہب کی مکالفت کی وجہ ایسا آدمی جیوت بڑی ہے کہ او شاگرد امام مالک مولانا نے جو حضرت ابو حریرہ کی روایت پیش کی تھی میں نے کہا تھا اس میں اب یہ دیئے کہ کہ مذہبی تعصب ہے اس واسطے کہ اس کو ضعیف کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ میں نے ضعیف کہا میں اسماور جال کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں ابن مہیم ابن مہین جو مانا ہوا اسماور اجال کا امام وہ کہتا ہے مولانا میری بات نہیں کہ یہ مذہبی تعصب کی وجہ سے کہتے ہیں ابن مین کا کیا مذہبی تعصب ہے جی اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں لیسا حدیث ہو بے حجا اور آگے کہتے ہیں لیسا بزاقہ وہ موتبر نہیں ہے لم یزلاس حدیث لوگ اس کی حدیث سے ہمیشہ بچتے تھے لوگ اس کی حدیث سے بچتے تھے کہ حدیث حجک جو نہیں ہے کیا پتا تھا ابن کو کہ ماننے والے بھی آ جائیں گے ابو ذرہ کہتا ہے لیسا ہوا بالقوی یہ میں نہیں کہتا مولانا مزبیتا سب میں نہیں کہتا ابھی ذرہ کہتا ہے کہ لے بالقوی یہ وہ قوی نہیں ہے اور آگے ابو حاتم کہتا ہے ابو حاتم وہ کہتا ہے سال ہن ربا انسکات لیکن آگے لاکم نہ ان من حدیث ہی اس کی حدیثوں میں کئی منکر چیزیں آ گئی کئی منکر چیزیں آ گئی اس کی حدیث میں مولانا میری بات نہیں میری بات نہیں ان آئماں کو کہیے اور انہوں نے ہمارا ایک جو حضرت کی میں نے پیش کی تھی اس میں ایک متعلق کہتے ہیں عبد الرحمان ابن اسحاق وہ جی دیکھے عبد الرحمٰن ابن اسحاق امام احمد, او او امام احمد فرماتے ہیں وہ رج ام سالح مقبول امام احمد فرماتے ہیں وہ صالح یا مقبول ہے اور آگے لفظ ہے امام احمد سے صالح حدیث صالح حل حدیث اس کی حدیث مانی جا سکتی ہے اور آگے فرماتے ہیں ابن مین سے سکا تم وہ سکا ہے اور کہتے ہیں یزید ابن زور وہ کہتے ہیں ما جانا منو ہیںانا اس سے زیادہ پکے حفظے والا آدمی ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں مالبا مالبا پکا مالبا آدمی احساس سکا آدمی اور اس کو جھٹلایا جا رہا ہے اور دوسری میں نے جو پیش کی تھی حضرت ابو ہریرا اور حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی کی روایت وہ مسلم میں موجود ہے مالبا مالبا یہ <متزوج> <متزوج> موجود ہے جی یہ تہذیب التحیب سے پڑھ رہا تھا تہذیب التہ ایک سو سے پڑھ رہا تھا اور یہ دیکھے حضرت ہے ہمیں کہتے تھے یہ لڑتے ہیں کتنی مدد کیا آپ لڑ رہے ہیں کہ ایسا ہے حضرت امام مسلم سے پوچھتا ہے ان کا شاگرد جی حضرت ابو حرا کی حدیث کیسی ہے وہ فرماتی ہے وہ صحیح ہے امام مسلم تو فرماتے ہیں صحیح ہے لیکن مودی صاحب کہتے ہیں صحیح نہیں کیوں صحیح نہیں موری صاحب پڑ دیے میں پیش کرنے لگا ہوں ایک اور حدیث ایک اور حدیث پیش کرنے لگا ہوں حضرت حضرت یہ دیکھیں انہوں نے اس تقریر کے اندر ایک بڑا غلط انداز اختیار کیا ہے امام اعظم پہ جی تو جا رہی ہے بندہ ہو رہا دیکھیں میرا صدر نہیں بولتا چاہیے اگر میں نے کوئی غلط کہا اگر میں نے کوئی غلط کہا ہے تو ان کے مناظر کا فرض ہے اپنی باری میں میری ترتیب کرے لیکن یہ آپ کو کس نے بتایا تاں تے ہن کڑے کھانا اے خدا ہوے کناں تے اختیار نہ کرے میں نہیں پتہ ویکھو نا مار او آر دا او sab oh saar baat utha nahi rokega tu aaja baalo abhi kar tu haath modne ki koshish karega toh hi hota hai کسی راڑی کے مارکیٹ وہ <سؤال> جو گزارا چھ مولا مال ہاتھ لڑنا کوئی نہ رہ گئی گل منڈیا کی منڈے سے سارے قدرتی سارے تل کے ساتھ لڑنا کوئی نیچے جناب کو راوی ہونے کے پیش ہوئے ہیں جن کی توسیع یہی ان حضرات کی غلطی ہے کہ اس شاگرد اس رابی کو عبد الرحمان اپنے اسحاق واسطی بناتے ہیں وہ واسطی نہیں وہ مدنی ہے آئندہ چلا اگر کریں تو اس کو ثابت کریں پہلے کہ واسطی ہے اب دیکھیں اس تقریر کے اندر مولانا جو میرے مد مقابل ہیں انہوں نے ایک بڑا غلط انداز اختیار کیا امام ابو انیفا کے متعلق حالانکہ بات جب راویوں کی ہو رہی ہے ان کی ہو رہی ہے امام صاحب کو خام درمیان میں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ان پہ بڑی چرح ہے فلاں ہے فلاں ہے جو ادھر ادھر کہا کرتے ہیں نا امام اماؤلیفا کو مانتے ہیں وہ اصل ان کے دل کی بات اب نکل رہی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں ماؤلیفا کو میں یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تم کیا ہر نماز کے اندر پڑھنا ہے کا نام آپ نے فرمایا ہاں فقال رجل من السار ایک انصاری آدمی کہنے لگا وجہ بد حاضی ہی پھر یہ تو کراط کرنا واجب ہو گیا آپ نے فرمایا فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب کو ملے میں نبی پاک کے قریب تھا نبی پاک نے مجھے فرمایا ما ارل امام ازا اللہ کفا ہوں جس وقت امام امامت کرائے تو امام کی کرا مقتدی کو کافی ہے کے لیے امام کے لیے واجب کوئی نہیں ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ, یہ ابن ماجہ ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں آپ پہ آپ بیمار ہوئے مرض الفاق کا واقعہ ہے نبی پاک مسجد میں آنے کے قابل نہ تھے آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو امامت کرائے حضرت امام حضرت ابو بکر صدیق بن گئے امام لوگ بن گئے مقتدی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے اندر ہمت پائی تو نبی پاک نکل کے آئے ہیں جب نبی پاک آئے ہیں اب دیکھیں حضرت ابو بکر امامت کر رہے ہیں نبی پاک کے حکم کے مطابق اور یقینی بات ہے کہ نبی پاک کے پہنچنے تک حضرت ابو حضرت ابو بکر فاتحہ پڑ چکے تھے اتنی دیر میں آہستہ آہستہ نبی پاک کو لایا گیا اور پھر نبی پاک آئے ہیں نبی پاک نے آ کر حضرت ابو بکر نے دیکھا تو آپ پیچھے ہٹے ہیں نبی پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القرارہ پہ حضرت ابو بکر, بکر پہنچ چکے تھے نبی پاک نے اس سے آگے کی ہے پہلے فاتحہ وغیرہ گزر چکی ہے نبی پاک نے فاتحہ کو نہیں پڑھا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے اس میں نبی پاک تشریف لائے ہیں اور آپ نے فاتحہ نہیں پڑی دیکھیے بالکل ایک واضح بات ہے بغیر سد کے بغیر حسد کے دیکھیے نبی پاک بیمار ہیں گھر سے نکل کے آتے ہیں اور کس طرح دو آدمیوں کے کندھے پہ کہ آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ گھستے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اللہ کا پاک پیغمبر آ رہا ہے سوچئے کیا حضرت ابو بکر اس وقت تک فاتحہ نہیں پڑ چکے تھے پڑھ چکے تھے نبی پاک آتے ہیں نبی پاک شریک ہوتے ہیں اور نبی پاک آگے ہو گئے نبی پاک امام بنے اور نبی پاک نے فاتحہ نہیں پڑھی اب جو آدمی کہتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ نبی پاک کی فاطیہ کے بغیر نماز ہو گئی اور اگر نبی پاک کی ہو گئی ہے تو ہماری نماز بھی ہو جاتی ہے کہ جس راوی کا ترجمہ پیش کیا گیا تو راوی روا... پا... اور ہے اور جس پہ آم نے جرا کیا وہ اور ہے مولانا یہ عبد المان بن حساب کے متعلق ہے وہی وہ راوی ہے استاد شاگر المیران کتاب یہ تہذیب التہ میرے ہاتھ میں ہے آپ کو نہیں ملی تو میرے شرح عبد المان چلوا پکڑا محمد جو ہے سوپے بھی آ رہے ابھی پڑھو محمد بن خالد ہے محمد بن خالدی باری میری باری ہے محمد دیکھو محمد دل خالج ہے بڑا پیڑا بڑا پیڑا اے بڑا ٹھوٹھا اس طرح دے بچے تو 12 محمد خالصو صحیح میں نے تسی سنن پڑھ کے رکھو پٹھو جینا نوں پڑھو پڑھو سنن سنن پڑھو جاؤ فٹار خدا خدا پڑو۔ چلیے۔ عبدالرحمن عبداللہ الہافز پہلا راوی۔ اگلا ابو بکر بن صالح الفقیہ۔ کی اس زمانے کے خالد قاستری ہیں۔ خالد سبحان اللہ کا چار سو چار جی نمبر چار سو چار کر لوگ کر لو چار سو بیس نہیں شکر ہے پہلے دوری سنت ایک سنت جی محمد بن خالد ہے ایک نہیں کوئی نہیں خالد تحان تو اگلے چلتا ہے ابد المان بن اساق سمجھو وہ محمد جہا <سؤال> <دے> <سؤال> <اپنو چل دیئے. سؤال> ایک سند اسی سند پیش نہیں کر رہے پچھلے سواں لال ملا کے وی لو ایک سو ستر ایک سو, سو اکہتر تو پہلا دو ہی سن اسمانسا کے اس اکترمان کے شکل بھی ملا لوگ ملا لواد شوہا پی گیا محمد پڑھ لینا سی کہ محمد نبی پاک اللہ دی او بھائی پہلے کی تھی او دے پہلے کی اے جی نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو بات امام سنجھتے مطلب ہے اگر صورت بادت ہو جانی ہے متنی بغیر صورت بادت ہو جانی ہے اور پلے کی بھی صورت بادت بغیر ہو جانی ہے یہ مطلب کی ہے جد کے آپ آپ پیچھے لال پیشا موقع پہ امام دن سورت کوئی نہیں پڑھنی چاہیے امام بندہ پیچھے سورج بازا نہیں پڑھتا نماز ہو جائے گی میں سورج فاجا کوئی نماز نہیں نہ ایمان دی مانند دی صورت واضا تو بھیا نہ মুক্তি دی ہوندی نہ کلی دی ہوندی ہے کنے واسطے پیش مار دی سا میں تواڈے سامنے بڑیاں او تواڈے سامنے پیش کیتیاں جنہاں وچو کنے لا کوئی جواب نہیں دے سکے علا عبد الرحمان دی باتیں علا عبد الرحمان کل دس دیویاں دیسا کچھ من دی دکیا دی من کر سکتا اے رواج تے رواج کوئی نہیں فرمایا اللہ من گیا اے حوالہ دیتا اپنی کتابی سچا ہے سکھائے سچا ہے اور نے کہ تین جانا چھٹتے ہو پہنچو قبول کرتے جی نقدر مانے چومتے الاپ نقد مان جہ تو بندے کو ہی کوئی نہیں ہو سکتا اور میں ارد کیتا ہے میں فراہم کی میں سی میں فدا ہے لیکن میں کوئی مانتے ہوتے ہو اور محترم میں یہ ارد کر رہا کہ امام ابولی بن اگر کوئی دہی بنتا ہے امام ابولی فن وغیرہ کوئی میں ہو چکی نے فرمایا کوئی جاندا ہے او دے باوجود اسی تے نہ ماننے ہاں تسی وی انہاں ہو جے اینی گجرا رکھ کے سے بندے دا کسے بندے دی امامت فرق ہوندا کہ چھڈ دے یا بولے وانو توں تے مطلب نہیں گیا بنا یا کہ اسی سیا دے نال کوئی نہیں کر رہی ہے تقلیل ہتے تو اللہ دے بوکو کبھی نہیں لاو گے بس کرو واری ساڈیے بس کرو واری ساڈیے چا دے خیر کر مکمل ہو گئی ہے کلا جی تقریرا گفتگو اچھے طریقے اختتام ہو گیا اللہ تعالیٰ شکر